یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے دسوے نقطے میں استاد محترم عثمانی سلطنت کا ذکر فرما رہے ہیں محمد فاتح رحمہ اللہ کے قابل ذکر کارنامے اور اوصاف کا ذکر چلا آ رہا ہے آج انشاءاللہ اللہ ان کے عادل اور انصاف کا تذکرہ کیا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں عوام میں انصاف اور عدالت کا قیام یہ عثمانی سلاطین کی خصوصیات میں سے تھا عوام چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کے حقوق کی ادائیگی میں انصاف سے کام لیا جاتا تھا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح اپنی مملکت کے طول و عرض میں انصاف قائم کرنے کے بے حد تھے عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے جو کہ دراصل ان کے فرائض میں شامل تھا محمد فاتح رحمہ اللہ وقتاً فوقتاً بعض نصرانی مذہبی رہنماؤں کو پورے ملک میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ملک میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لے کر سلطان محترم کو حقیقی اور یقینی معلومات پہنچائیں مسلمانوں کے معاملات کے لیے تو قاضی مقرر تھے کفار کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی قاضی مقرر تھے پھر ان کے معاملات کی درست انداز میں تحقیق کے لیے تفتیش کے لیے باقاعدہ عیسائی اور نصرانی پیشواؤں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ انصاف کی فراہمی میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور خلل باقی نہ رہے عدالتوں میں نسرانیوں کے ساتھ عدل و انصاف برتا جاتا تھا اور عیسائی پیشواؤں کو مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے معاملات اور اپنے مسائل کی مکمل چھانبین کریں اور قاضیوں کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کی تحقیق و تفتیش کریں اور پھر ان معلومات کو وہ سلطان تک پہنچانے کے لیے خود مختار تھے ان کو باقاعدہ اجازت نامے یا لائسنس جاری کیے جاتے تھے جن کی بنیاد پر وہ عدالتوں میں داخل ہو کر اپنے ہم دین لوگوں کے معاملات کا جائزہ بھی لے سکتے تھے تحقیق و تفتیش میں بھی شریک ہو سکتے تھے اور مقدمات نمٹائے جانے کے بعد بھی اپنی تسلیق کر سکتے تھے عدل و انصاف کا معاملہ قابل اطمینان تھا بغیر کسی طرف داری کے بڑے اچھے طریقے سے فیصلے ہوتے تھے عدل و انصاف کی پوری طرح پاسداری ہوتی تھی سلطان کے عدل و انصاف کی ایک یہ بھی اچھی مثال تھی کہ وہ جب بھی کہیں جہادی مہم کے لیے روانہ ہوا کرتے اور اپنے مختلف ما تحت علاقوں سے گزرتے تو وہاں کچھ دیر کے لیے ٹہر جاتے خیمے نصب کرتے لوگوں کو براہ راست شکایات کا موقع دیتے اس طرح لوگ براہ راست سلطان سے ملاقات بھی کر لیتے اور اپنی شکایات بھی ان کے سامنے پیش کر لیتے فریاد رسی کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مفید اور نافع تھا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے کہ فقہا اور مذہبی رہنما یعنی علمائے کرام سب سے زیادہ انصاف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں فقہاء کرام اپنی بصیرت کی بنیاد پر انصاف کے تقاضوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور فقہاء کرام ہی انصاف کے نفاظ نفاذ کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں شریعت کے مطابق معاملات کو نمٹانے کے لیے علماء اور فقہائے کرام ہی سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یخش اللہ من عباد العلماء کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے تقوا کرنے والے تو علماء ہی ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا یہ نظریہ تھا اور یہ ہر مسلمان بادشاہ کا نظریہ ہونا بھی چاہیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ علماء کی حیثیت ملک میں ایسی ہے جیسے جسم میں روح بغیر روح کے جسم کسی کام کا نہیں اسی طرح شریعت کے بغیر علماء شریعت کے بغیر یہ معاشرہ ایک بے جان چیز ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جب علماء ٹھیک ہوں گے درست طریقے پر چلیں گے تو پورا ملک ٹھیک ہوگا اس لیے محمد فاتح رحمہ اللہ علم اور اہل علم کے بہت قدردان تھے طالبان علم پر علم کے راستوں کو آسان بنانے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے یعنی ہر وہ سہولت و مہیا کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے طالب علموں کے لیے حصول علم آسان ہو انہوں نے علماء کرام کو دنیاوی ضروریات سے کافی حد تک مستغنی کر دیا تھا دنیاوی ضروریات سے انہوں نے علماء کرام کو بے نیاز کر دیا تھا تاکہ علماء کرام مکمل اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں اور ملک کو شریعت کے مطابق چلا سکیں انہوں نے علماء کی قدر افزائی کی علماء کی قدر و منزلت بڑھائی خصوصی مہربانی وہ قاضیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عدل اور انصاف کے قیام میں یہ قاضی حضرات ہی بادشاہ کے معاون ہیں بادشاہ خود تو تمام مسائل حل نہیں کر سکتے بادشاہ کو اس بات کا اچھی طرح بخوبی ادراک تھا کہ ان قاضیوں کی عزت افزائی حوصلہ افزائی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے محمد فاتح رحمہ اللہ علماء کے لیے صرف فخ اور شریعت میں مہارت کو کافی نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ علماء کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ پاک دامن ہو استقامت ان کے اندر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ان علماء کا مقبول ہونا اور باوقار ہونا بھی ضروری تھا یعنی وہ علماء کی ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے کوشش کیا کرتے تھے اور جو عالم ان کے معیار پر پورا اترتا تو حکومت ان کی جملہ مادی ضروریات کو پورا کرتی تھی تاکہ لالچ اور رشوت کا دروازہ بند کیا جا سکے سلطان نے علماء کرام کو زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کر رکھی تھی اور سلطان ان کی عزت کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے سلطان ان کی حمایت کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ علما کی عوام کے دلوں میں ہیبت تھی روم اور دبدبا تھا اب ان باتوں پر تفسرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو کھلی ہوئی باتیں ہیں واضح باتیں ہیں کہ علماء کرام اس وقت صحیح معنوں میں کام کر سکتے ہیں جب ان کی مادی ضروریات پوری کی جائیں اور علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اسی وقت ہوگی جب حکام ان کی طرف متوجہ ہوں اور علماء کرام کی قدر و منزلت اس وقت حکام کے دلوں میں ہوگی جب علماء کرام خود تقوادار ہوں گے پرہیزگار ہوں گے مستغنی ہوں گے اور بادشاہوں کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوں گے نہ ہی جھکنے والے ہوں گے نہ ہی بکنے والے ہوں گے ایسے علمائے کرام جب ہوں گے تو بادشاہ ان کی قدر کریں گے اور جب بادشاہ ان کی قدر کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں ان کی حبت ہوگی ان کا احترام ہوگا ان کا ایک روب و دبدبا ہوگا اللہ تعالی امت مسلمہ کو وہ روشن اور زرعی تاریخ اور ایام اور حالات دوبارہ عطا فرمائے